السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ لائب رحمانی اللہ لائبریری رحمانیہ مزید بورافیر کراچی أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور مهدساتها وكل مهدسة انبداه وكل ملاة الزلالة وكل زلالة في المعارض أعوذ بالله عن سبيل الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آج کے اس اجلاس کا عنوان ہے عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجماری رحیم اصل میں میں بالکل نہ نا نعرے بازی پسند کرتا ہوں اور نہ اس طرح کی گڑبڑ دو مہینے سوا دو مہینے ہیں ایک رات بھی گھر میں نہیں سو سکے اور آدمی آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے یا پھر باتیں ہو ادھر ادھر, ادھر یہ چلنا تو پھر آدمی بول نہیں پڑتا ہے تقریر تو عام آدمی جب حالات ٹھیک ہو تو پھر تو صحت ٹھیک ہو پھر آدمی جو ڈیچر جی کر پڑے آدمی برداشت کرتے رہتا ہے اور جب مسلسل سفروں سے آدمی تھکا ہوا مارا ہوا ہو بڑا زور لگتا ہے تقریر میں آدمی کی پوری توجہ ہو, اور سب تقریر ہوتی ہے تقریر نہیں ہو سکتی میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ابھی کہ آپ نے فلاح جگہ بڑی اچھی تقریر کی فلاح جگہ آپ سے تقریر نہیں ہوئی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تقریر اصل اب آبائی بہ جا چکی گشتا بھی آ چکے ببائی آدمی فلام نے فرمایا کتبے کے درمیان چنتا بھی نہ توڑو اور آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جس نے سنی ہے سنیں نہیں سنی جا کے گھر آرام کرے ہم ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف دیتے اتنی اتنی دور سے لوگ تشریف لائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام حالات میں آدمی جس طرح کی بھی ہو تک کر سکتا ہے لیکن ان حالات آج رات میں جام سے آیا اس خداخی है سما دو ڈھائی گھنٹے سے سویا ہوگا پھر پورا سفر سڑکیں بھی اسی طرح خراب ہے جس ہماری حکومت پاکستان کی حالت خراب ہے اس کے بعد کمر ٹوٹی جاتا ہے, ہے, ہے تو اور ہم لوگوں نے کچھ صاحب محسوس نہیں کرنا کبھی جو تقریر ہوگی تو پیسے ملیں گے نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گے یہ بات نہیں ہوتی اللہ کی رضا کوئی یاد نہیں آتا ہے کوئی بات اللہ توقیق دیں گے تو کیا دیتا ہے ابھی تو پھر نہیں ہوتی بات تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ مولانا حبیب الرحمن کا بھی الانی اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کروائے وہ پہلی دفعہ قاتلانہ حملے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے ہیں شاء اصل اور مسلسل کتاب ان کا ہوگا میں صرف حضرت آصف صاحب کے اصرار پہ کہ وہ میرے بزرگ ہیں اور میں ان کی بات نہیں ڈال سکتا اور اپنے محترم بھائی اور دوست شیخ عبداللہ صاحب کی رفاقت کی وجہ سے حاضر ہو گیا تھا وگرنہ میں نے آپ سے ارد کیا کہ میں دو سوا دو مہینے ہو گئے ایک رات بھی گھر نہیں سو سکا دل دماغ گلا ہر چیز تھکی ہوئی ہے لیکن بہرحال میں مختصر طور پر دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بی بیو چپ ہو جاؤ خدا قانو علیہ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 اور ان لوگوں کے خلاف کی جو کائنات میں نبی مکرم رسول معظم سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین شخصیتوں کے مالک ہیں کہ جن سے کائنات کے ان تمام لوگوں کو محبت و عقیدت ہے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 حضرت حسین علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی اہم کا لیا جاتا تھا لیکن اس نام کو لینے کے بعد ساری گفتگو کا مرکز اور محبت ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا کہ اگر ان کے وجود اور ان کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں جدوہن کے بتوں کے پرست میں لگے ہوئے ہوتے یہ ان صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خیبان ان کی محنتوں ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کا سبرہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰوں کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی وابطہ نہیں اگر کوئی شخص شہادت حسین کا نام نہیں کر, یزید کے بارے میں گفتگو کرے یا ایس ڈی آر کے بارے میں گفتگو کرے اور نے حسین کا سترہ کرے کہ حسین کو کنہوں نے قتل کروایا کنہوں نے قتل کیا تو اس بارے میں تو شاید گپتگو اور بحث و واسطے کی گنجائش نہیں کر سکے لوگ اپنا موقع پیش کریں کہ حضرت حسین کے ساتھ شام کے اور یزید کے ساتھی ہی ہیں اور ہم شیعہ کتابوں سے اپنا مو پیش کرے کہ حسین کے اصل کا پھر کے شیعہ ہے پھر تو گفتگو کی گنجائش ہے بہرحال وہ اپنا مو پیش کرے ہم اپنا موتو ہم شیعہ کی مشہور تاریخ یا سے یہ بات ثابت کرے کہ حسین رضی اللہ تعالی لوگ کی شہادت کے بعد جب قافلہ ہے حسین کوبے میں داخل ہوا تو ان میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے جناب زین العابدین بھی تھے اور وہی سر تھے جو باقی زندہ بچے تھے جنہیں شیا حضرت بیمار کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں انہوں نے اور جنہیں چوتھوں اموم معصوم بھی سمجھا جاتا ہے وہ امام جس کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی انہوں نے کوفا میں داخل ہوتے ہوئے کوفیوں کو روتے ہوئے دیکھا عورتیں بھی رو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا علامد یا کن یہ لوگ کس کو روتے جواب میں کہا گیا زیاد الحمد یہ تیرے باپ اور دادا کے سیا ہے یہ حسین کو رو رہے ہیں سرمایا یہ حسین کو کیوں روتے ہیں کہا اس لیے روتے ہیں کہ حسین کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے انہیں مزلوں کو مار مارا گیا فرمایا علم یا تمہ سمند قطر ہو اگر میرے پاس اور میرے ہر والے کو ان کو نہیں تو مجھ کو بتلاؤ کس نے مارا ہے یہی تو کافل ہے قتل کرنے کے بعد واپل بھی شروع کر دیا ہے اگر میرے باپ انہوں نے نہیں مارا تو پھر میرے باپ کا قاتل کون ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں لوگ اپنے دلائل پیش کریں ہم اپنے دلائل پیش کریں کی مجال میں لیکن راجوگ کی بات یہ ہے نام لیا جاتا ہے حسین کا اور ان کی شہادت کا اور گالی ان صحابہ کو دی جاتی ہے جو واقعہ کر سے پچاس سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس سے زیادہ تعجب کی بات نو کوئی ظلم کی بات اس سے بڑی جمع کیا ہے کہ نام حسین کا اس کی شہادت کا واقعہ کربلا کا موسم حسین پہ اور گاڑی سے بیس لگی جاتی ہے جو حسین کی شہادت سے سینتالیس وقت پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے اتنے تعجب کی بات ہے گاڑی فاروق کو جو حسین کی شہادت کے اڑتیس سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے ویزوریز کو جو وہاں کے کربلا کے اٹھائیس برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے خالد رگلے مریض کو ہم امیر وگلے چرا کو دلہا کو زبیر کو انشا کو کوئی ان سے پوچھے اے بندے گالے خدا ان لوگوں کا تعلق کیا ہے جواب میں کہتے ہیں ان لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ حسین کی شہادت اس وجہ سے ہوئی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 تمہاری گپت روح کے مطابق بیٹا اپنے ہاتھ کے لیے کلو اٹھاتا جنگ کرتا ہے تو باپ جو شہر خدا تھا اس نے جنگ کیوں نہیں کی جو کام بیٹے نے کیا باپ نے کیوں نہیں کیا اور اگر باپ نے نہیں کیا تو پھر تمہیں ترقی کیا ہو گئی ہے جو کام علی نے نہیں کیا تو آپ اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں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 وہ نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حسین کا نانا ہے اور ان کے نزدیک حسین کی بھی قدر و منزل اس لیے ہے کہ علی کا بیٹا ہے ان کے نزدیک اصل حری ہے باقی سب نقل ہے ہمارے نزدیک علی کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کا دباد ہے ہمارے لیے حسین کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ نبی کا نماسا ہے, ہے ہم میں تجھتا ہوں ان سے اس لیے اصل ہو سکتے ہیں کہ وہ کبھی اور اسی لیے ہم نے سدیل سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے آکر نے جلوت و خلوت میں کبھی صدیق سے جدائی گہارت نہیں کی ہے ہمارے نزدیک اصل لڑی ہے اس لیے جتنا جتنا پیار نبی کو جس جس سے ہے اسی یوگا سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہم جدید سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ سن لو کوئی عقیدے میں چھپانے کی بات نہیں ہے ہم لک چھپتے بات کرنے کے آدمی نہیں ہیں صاف بات کرتے ہیں کوئی اگر لکا چکا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے جو اس کو بھی سید و کہے جس کو ذاکروں نے سید و بنایا اور اس کو بھی سید و کہے جس کو ناٹک بھائی نے بنایا ہے ہمارا عتی یہ نہیں ہے ہم تو سات سات کہتے ہیں ہمیں پھر ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہے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 اور مسئلہ یاد رکھنا نبی کے زندگی کے سب سے مقدس سفر دو ہے سب سے مقدس سفر سب سے اعلیٰ سفر ایک سفر آسمانوں کا اور ایک سفر مدیلے کا آسمانوں کے سفر کے لیے نبی نے جمین کا عمارت کے لیے منتخب کیا اور ندیلے کے سفر کے لیے نبی نے سدیش کو عمارت کے لیے منتخب کیا آسمانوں پر جدید سے زیادہ پیارا کوئی نہیں زمین پہ سبھی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں بات تو سیدھا مدرو آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے زمین پر بھی سفر کے لیے اور اب آپ مسئلہ یاد رکھنا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 بڑا کر دوں اور یاد رکھنا ہجرت کی رات کوئی چیز بھی لڑی کے پاس ایسی لدی جو صدیق کی نہ ہو صدیق کا اونٹنی صدیق کی اونٹنی کی بہار سامنے والا نوکر صدیق کا خراب صدیق کے گھر کا راجستھان میں تین دن بکریوں کا لوگ ابو بکر کی بکریوں کا اور سامان باندھنے کے لیے چادر کا ٹکڑا ابو بکر کی ڈیزی کا کوئی ایک چیز بھی اس رات نبی کے پاس ایسی نکی جو صدیق کا نہ اور اسی لیے نبی نے کہا تھا ان سے الیا ابو بکر لوگ اب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 کہ میرے آقا نے صدیق سے آگے کسی کو نہیں رکھا اور آئی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں یاد رکھ لو جو ساری کائنات کے ساتھوں خطیبوں کو کہو اس کا جواب ڈھونڈے گا جو دل لگی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا نبی نے صدیق کو الگ کیا ہو علی کو پاس رکھا ہو. کبھی نہیں ہوا ساری تعف اٹھاؤ کہتے ہو نا علی کو کچھ خصوصی باتیں دے دی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پات نہیں علی بات ہے اور ایسے بے شمار واقع آج جب علی نہیں صدیق موجود ہے ہجرت کی رات بھی علی نہیں صدیق لارے سور میں بھی علی نہیں صدیق سپرے ہجرت میں مدینے تک علی نہیں صدیق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 سبر میں موجود ہضر میں موجود عرش والے نے کہا جس کو تم نے سفر و ہزر میں ساتھ رکھا ہم نے قبر میں بھی ساتھ رکھ دیا اور ندینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی مت میں آیا صحابہ تو مسکراتا ہوا دیکھا ارشاد کیا لوگ خوش آیا ارا کے دن محمد اسی طرح اٹھے گا اس کا دان ہاتھ سے دیکھ کے کندھے پاس ہوگا قبر میں بھی ساتھ حسر میں بھی ساتھ اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاتھ سدیق کے اکبر ہوگا ہال اس پر بھی ساتھ کہا جب باب جنت میں دستک دوں گا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا صدیق نے میرا دامن تھاما ہوا ہے لمحے بھر کے لیے جبانے یہاں کو یمن میں بھی بھیج دیا باقی سارے پاس ہے علی پاس آپ کیا کرتے ہو پھر کہتے ہو حق چھینا کس سے حق چھینا ہے جیڑا ہے کرناٹکیں وہی سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی ازواج مطالعہ سے پوچھا میری بیویوں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے کہا آپ کی بیماری سے دل گرستہ آسان شکتہ مسجد نبی کے سہن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں بلال کئی دفعہ کے دستک دے گیا ہے مقتدی موجود ہے امام موجود نہیں ہے آقا آپ کا انتظار ہے فرمایا مرو ابا بکر سلیم میرے ابو بکر کو کہو آج محمد کے مقتدیوں کی امامت میرے ابو بکر نے کروانی ہے چھیلنے کا اگر گلا ہے تو اس ذات گرامی سے کرو جس نے خود اپنے دستے مبارک سے اپنے مسلح کے ابو بکر کو کھڑا کیا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 تین مترا کہا پھر آسمان سے جبری لایا کہا مسئلہ پچکا کر دیجیے آٹا سہارا لے کے اٹھے اپنے دروازے کی اپنے دروازے کے پدے کو اٹھایا اپنے اثرات کو ابو بغیر کے پیچھے دیکھا زبانیں حسنے سے ارشاد کیا یا بلّہ ہو وا الا سکے زمین پہ مومن نہیں مانتے عرش پہ خدا نہیں مانتا مانتا ہے تو اکیلے صدیق ہی کو مانتا ہے پھر آگے بڑھے مسجد میں حضور کی خوشبو پھیل گئی سہامہ بات کہہ کے آ کہا آگے کچھ کمکار ہے کہ ابو بکر کو پتہ چل جائے آ کہا آگے آتا آگے بڑھے سبوں نے راستہ دیا سرورے کائنات نے کیا کیا کہا میں نے تجھ کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اب تم ہی نے کھڑا ہونا ہے حدیث کے الفاظ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا نبی نے نہیں رکنے کا حکم دیا رک گئے نبی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کے بعد مقام ہے تو سبھی کا ہے اور کوئی نبی کے ساتھ مسلے پہ کھڑا ہونے کی سکت رکھتا ہمارا کیا اس ہے میں رحب اللہ سے لے یا رسول اللہ تھا آدر یا رسول اللہ ابو ہاں کائنات میں کون پیارا صدیقہ مردوں میں یا رسول اللہ فرمایا سدیکا کا باپ صدیق اور اگر چھینی ہے تو پھر سروے کائنات سے پوچھو کہ انہوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے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 اس بڑیا کا کتنا واضح عتیدہ جو مسئلہ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا ہے قرآن پڑھنے والی کل من علیہ فان وجہ رب کا ظل جلانے والی کران اور املا کا میسور ہند میتھ بڑیا کاقی کا کتنا اجرا گیلری آکا اگر اگلے برس آپ فوت ہو گے تو میں کیا کروں گی کلر کرنے والی کلو من والے ہاپ کا وجہ ہو رب دیکھا ظلم جلا گران اور رد کا میں یہ و امرا ہم کا اگر اگلے برس آپ فوٹو گے تو میں کیا کروں گی ہائے ہائے کتنا آدمی رکھی کائنات کے ہی نے بابا اگر میں نہ ہوا میرا ہم رکھے تو ہوگا کسی دوسرے کا نام تو نہیں لیا پھر سدید کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی کی ایک راز کرنا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرو یا محمد کے فلمان پہ کرو لڑائی کس طرح کی پھر خود کے کہو کہ قرآن والے نے جو کہا ہے مجھے تک اپنا ضرور امباد فکر اللہ تو عبادیت صالحون ہم نے ضرور لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم لیٹوں کو بنائیں گے تو پوچھو عرش مارے سے کہ صدیق کے زمانے میں اس کو اس زمین کا مالک کیوں بنا اسلام کو فتوحات توں آپ کیوں تھی پوچھو عرش مالے نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا آئی الذین رہا من میں یہ سب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 کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ رکھنا بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے سجانے کے لیے کیسے ہیں مانتے مگر میں عقیدہ یہ ہو کہ قرآن تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اسی والن میں دو سال سے چیلنجز کا ہے سو شہ حدیثیں پیش کی ہیں بارہ سو کتنی بارہ سو جن میں والدیں لکھا ہوا ہے کہ کول چکا ہے بارہ سو حریف آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تربیت کی ضرورت یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں سیدھے ہی کھو نہ کوئی مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں ہمیں بنیاد سے انکار کا ہے مگر وہ کو رب تو رب کو مالش کرا دے رب کو اپنا محبوب کرا دے اور تم کہہ کے اس نے خلافت ختم کرنی تھی اور کتنی بھی جا سکتی تھی اور تمہارا عتیذہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا عمر کمزور تھا عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہ ابیستہ کمر تھا شور و خواہ خیر تھا اگر بوا صدیق نے خلافت چھین لی تھی تو جو علی لڑا کیوں نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے جب حسین لڑا تمہارے سال کے مطابق اس کی عمر ستاون برس تھی جتنی عمر تھی تین سو سات سال کا بندہ بولو یہ تو پینتیس سال کا بوڑھا ہو گیا ہے سات سال کا بندہ برا ہوتا ہے اگر علی کی بیٹے علی کے خیر واقعے میں بیٹوں کی حضوں میں علی کا خون تھا تو بڑھاپے بھی اپنے حق کے لیے خاموش اور بول رہے لڑا اگر بیٹا بڑھاپے میں حق کے لیے لڑا تو علی کی عمر تو اس وقت تصیب تھی کتنی عمر تھی جب کہتے ہو سدی خلیفہ بنے علی کی عمر پینتیس برس رضی ربی اللہ تعالیٰ اجمبی اگر بورا لگتا ہے تو چل کیوں نہیں لڑا اب تم نے کس سے بنائے ہیں کہ ستر مارے گئے رضبر میں پینتیس اکیلے علی نے مارے اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کیا وہ اتنا کمزور یہ اتنا بہادر کبھی ہم کیوں نہیں کیسے کیا ہیں کیا تھا یہ کا مطلب سمجھتا ڈر کے حالوں سے حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے جو چاہے آپ کا حسنے کرشم سات کرے خرک کا نام ضرور رکھ دیا جلو کا خرک جو چاہے آپ کا حسنے کرشم سات کرے کہ جوان علی وہ تو ڈریا اور علی کان جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے ان کی شیروں کی حدیث کی کتاب میں ہر ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو اللہ کے بزلو کر ان سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے اس سے لکھے نئے مسلم داری کھائی حدیث کی کتاب اللہ نوار اللہ مانیم لکھتا ہے کتنا بہادر تھا کہ جب یہ میں اس نے تلوار اٹھائی میں حق کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اور شوالا کر گیا اللہ اگر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا اللہ کر دیا ہائے ہائے میں کہا تھا کرنا صدر اللہ حق کا قدرے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 کا تو وہ ہے کہ آدمی سب کے بھرے اٹھے اچھا پھر کیا ہوا کیا دونوں رشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو تلوار اتنی زور سے ماری پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کاٹ گئی پھر دوسری بھی کاٹ گئی پھر تیسری چوتھی پانچویں چڑی ساتوں زمینیں کٹ گئی تلوار میں ہوگئی اس کا ہائیڈروجن بند ہو گیا ہے ساتو زمینیں کٹ گئی اب اللہ اور جگہ اس نے اور دو رشتوں نے بازو پکڑے ہوا ہے زمین کٹے گئی ساری زمینیں اور اب تلوار اس بیل کے سینوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سینوں کو کھایا ہوا ہے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپے سا کرتے تھے کہ زمین پہ زندرہ اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سیم ہلا ہم کو نہیں پتا یہ جب لوگوں نے سینوں کی اس کی کتاب سے سنی ہوئی ہے کہ بیل نے زمین کھا رکھی تھی اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا زلڈڑا آ جائے گا سارے تباہ ہو جائے گا جمیل بھاگا اللہ کیا کہوں کہا تو اب جا کے علی کی تلوار کو روک علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل بھاگے حدیث کہا جب بھاگے تو جمیل کہتے میں نے اپنا پر نیچے رکھا آدھا پر بھی کٹ گیا نا پروار کا اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریب کر تھا کر رہا بھوک پروان لمبی کتنی تھی میں ریکا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیروں کا لڑکا بھی ہوگا حساب کتاب کا بڑا نہ اس بیچارے کو کیا پتا تھا سارے بیوقوف کا چننے والے کہیں سبحان اللہ اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے ہی کیا ہیں درودھ کی چھل اور زیادہ آئے یہ یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے کھا ہوا ہے جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدارے سالے کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا یہ ہمیں اس کی کتاب ہے جو اتنا طاقتور تھا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں اس کو کمزور سے ہو وہ کیسے کرنے کی اور آدھا سنی ہے تو ان کی تفسیر بھی سن لو ان کی تفسیر کافی کے اندر لکھا ہوا ہے فیض کا نے ایران میں چھپی ہے کہا ابھی اتنے بہاد کے ایک دفعہ ابو بکر کب آغاز ہو گیا ربی اللہ پاران ہوا ناراض ہوئے غصے سے زمین پہ پیر مارا زمین ہلنے لگی اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پنڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا کہا اتنی زور سے ہلی کہ ڈر پیدا ہو گیا اور سارے مدینے کی چھتے نیچے اور زمین اوپر ہو جائے تھا. لوگ دوڑے ہوئے نکلے کیا ہو گیا ہے فاروق بھی آئے چیز کیا ہو گیا علی لحاظ ہو گیا ہے کیا ہوا کل زمین کا پیر مارا ہے زلزلہ آ گیا کرے کرے علی کو جا کے مناؤ اگر ناراض رہا ایک منٹ اور مل گیا ساری کائنات خراب ہو جائے گی حضرت عمر اور حضرت ابو مطلب دونوں کے پیر پکڑے گوڈے پکڑے بڑی مشکل سے راضی کیا حضرت علی نے پھر زمین پہ پیر مارا زمین لوگ یہ اعزاز الزلت اللہ ڈالا ہے یہ اس حق کے نیچے لکھا ہوا اعضاظ الزلط الزال ہے یہ تفسیر ہے یہ حدیث ہے اور لاہور کے ایک ملہ سنی کو اتنا جوش آیا اس کے ساتھ گات مارنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر لکھ لو میری بات ہم اللہ تخلے تھوڑا ذمہ دار ہو لاہور جمعرات اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے کہتا حضرت علی اتنے بادش ہے کہ خیبر میں لڑتے ہوئے ہاتھ کی ڈھال ٹوٹ گئی سمجھ لے ڈھال ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے کہاں لڑتے لڑتے اتنی تلواریں بڑی ڈھال ٹوٹ گئے اب سوچا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا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 علی گڑھیا کر کے دروازے کا خلا پھنسی کلو کو ہاتھ لگایا دروازے اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا دروازہ دوسرے ہاتھ میں تلوار ہماری کہا تیری مت ماری گئی ہے سو گز کا دروازہ پچاس گز چوڑا تو پھر تلوار کا ہاتھ سے چلاتے تھے کیا وہ تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی کہا کوئی اصل کی بات کرو کیا اصل کی بات کہی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا نیری بنا تھا پھر اور نہیں کچھ بن سکتا اگر عقل ہی ہوتی کیوں نہیں ہوتا پھر اپنی جماعت ایسے اصل مند میں جنگ کے اندر مزا اور عقل مند اتنے ہیں ہر روز تقریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے چاہو صدر جہاں لگ جماعت کی بنیاد کروائے چاہے نہ جماعت اور بھلے مانسو اگر تمہیں جماعت اتنی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو کتنی اہم کانب ہے کہ اپنی جماعت کی نقی ہے اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نقل ہے توڑے اس کو اور اصل مقصد کیا ہے بولے بات کیا ہے نا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لڑے گا تو اپنا ہو جائیں گے حالانکہ آپ کو یہ پتا نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چور بھی لگ بچہ بول رہا ہوں ماں کے پاس گاؤں کر ماں مار چودھری مر گیا ہے ہاں مر گیا ہے پھر چودھری کون ہوگا کلو کسی کہ مسیدہ کر مسیدہ مر گیا جن جیتا کہ سارا پینڈ مر گیا تو نہیں ممبر ہو سکتا ہے تو, تو چلو گار اچھے ہوگا خالی ہو گئے جلی یار نہیں مل سکتا سن لو بس موہن جی کو سمجھاؤ اس نے اتنا چھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ و تعالیٰ سب کا رضی اللہ تعالی تعالیٰ اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا تمہیں درجے سے یارو رجب کی بات ہے افسوس کی بات ہے اتنا زیادہ پھر ہم نے کہہ نام محبت کا اصل میں تو ہے تمہاری آٹھ تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا آٹھ کتابوں کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صدیقی اکبر کے زمانے میں اور قبول کیے چیف چکس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں چیف قاضی القداس بنے قاضی الداس بنے قاضی فاروق کے زمانے میں تین نفام مدیلے کے گورنر بنے تین نفام مدیلے کے اٹھاؤ مریض یا کوری کو اٹھاؤ انصاف کو. کو. کو. کو. کو. کی کوشش کو اٹھاؤ اعلامی المافتہ رسی کو اٹھاؤ ٹکل عمر ہر بڑی کو اٹھاؤ فضول المیما کی اسماد کو اٹھاؤ جل میون کے ہر جسی کو آخروشی یا کم تین نمبر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 خیر الرخ امیر آ مجھے وزارت کا تجربہ ہے عثمان کے زمانے میں وزیر رہا فاروق کے زمانے میں وزیر رہا شدید کے زمانے میں وزیر رہا مجھ کو وزیر بنا دو امیر کسی اور کو بنا دو وزارتیں قبول کی اور لوگوں آج کا زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے اصل و کا زمانہ ہے آج کے اس گیس دوسرے دور میں ہمارے معمولی سیاستدان جو جناب علی مرتضیٰ کے جوتے کی خواب کا مقابلہ نہیں کر سکے جوتے کی خاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء ہاں عام حکومت نہیں اس نے ماشاء اللہ کے دور میں جیلوں میں جانا دوبارہ کیا ماشاءاللہ کی حکومت کو غلط کہا ان کا عہدہ قبول کرنا دوبارہ نہیں سمجھ آئی باقی ماشاءاللہ کے دور میں میں سلام نہیں مانتے حکومت نے بیشن, بیشن. یا سے بیٹی سرام سے بیٹی کہا یا وزارت لے لے یا پیٹ ڈالو کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا دوارا اور آج کے دور میں یہ بے گزرے لوگ جس حکومت پر نہ مانے اس کی وزارت کھا کیا قبول کرے کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا پروسا سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں ان کو حاصل بھی سمجھ ان کے انہیں بھی کرتی ہے یہ کیسے ان کے لیے اس کی اگر تحمت اور اس وقت ہی کو ہی جناب علی مرتبہ کی کوئی اور ہو سکتی اور اگر یہ واقف ہے یہ مہارت ہے تو بتلاؤ علی یہ نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ چون دیا ہے جاؤ ساری کا علاقے مولوں کو کہو ماں کوئی جلد ہو اس رشتے کا انکار کر دکھائے اور تابے کے رب کی قسم ہے اگر شیعہ کی افانس لاکھوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو تابے کے رقب کی قدم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تکلیف نہیں کروں گا اگر اگر زیادہ کوئی سمپل پائے لانے شروع کر دنیا کی بڑی سڑی عدالت میں مقدمہ باعث کرو میں تو ایک اگر دشمنی تھی تو بیٹی کو بھی تھی اور تم نے علی کو محاد اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی, دی اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا دوبارہ کر لیتا ہے اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا حصہ دینا دوبارہ بولو دیتا ہے تو دیکھ ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا دو کلے زمین کا مالک صرف عقلی پگڈنڈی کے لیے مر تھا یہاں پر ایک لوگ ہیں وکیل بھی ہیں دوسروں پنجاب کی دھرتی کے جمیداروں کے ملنیا پیشن کے صرف پگڈنڈی کی مجھے جس کو پنجابی میں وقت کہتے ہیں پہلے پگڈنڈی مشترکہ بعد میں اصل مالک مر اور آپ چلان ہوئی کسی کو پتہ نہیں کہ مشترکہ مشکل کا میری حلقہ حلکا میری ہے لڑتے ہیں کتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی مریادہ اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو چھ مرل زمین نہیں بنتی میرے بھی جگڑے چکائے میری بستی کے لوگ آئے بندوق کے پانی بھی مجھ کو بتایا میں بھی ہم لے کو کیوں لڑتے ہیں کیا کیا مولوی جی بٹ میری ہے دوسرا کہتا بٹ گیا میں نے کہا وہ ایک مٹ جو دو مر لے کیے اس کے لیے لگتا ہے اس کا پیسے میں دے دیتا جٹ نے کیا جواب دیا اس نے کہا مطلب وٹ کی بات نہیں جج کی سچ کی بات ہے یہ کی بات ہے ہماری عزت کی بات ہے ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے آج یہ ہماری وٹ لے گے ہے کل یہ ہماری کوئی اور چیز لیں گے کون آتا ہے اور لوگوں خدا کا خوف کرو تم تو مت کے لیے لے جاؤ اور علی کو سمجھ ہو تو اس لیے دشمن اس سے بیٹھی کن کے لے لیا تھا ما اللہ ماسل شیر خدا حیدر کرا سارے خیر سارے مذہب دنیا کی کاری طاقت اس کے حق کو چھین کرتی معلوم ہوتا ہے علی بھارت مند تھا تم جھوٹ بولتے ہو اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے سنسار کھڑی میں کیا وہ باپ کو تو کھچڑی میں کرنا چاہیے تھا لڑکا کہتا کوئی چھین کے دکھائے گا نہیں وہی میرے سامنے آئے تو صحیح لیکن کیا کہا ابا بکر انا ہے کتاب کی شادی تو سی دی شادی کی انا ہے تو سزلک میں اینا لگا لوں این ابو بکر ہم تیرے فسائل کے بہت ایسے ہیں ہم جانتے ہیں جب ابھی بے کے ساتھ راڑ میں کوئی نسا سل تھا جانتے ہیں اصل کا سلّہ ہے اللہ مسلح راہن ہم جانتے ہیں ہمارے آتا نے اپنی زندگی میں کچھ کو اپنے مسلح کا بارش بنایا ہے اب ان جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے ہم کیا ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے علی تو یہ کہتا ہے تو کہتا ہے آپ سننا اور سن لے آخری بات اگر پکا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سنا تھا لیکن آج لمبی بات تو بولنا ضدہ نہیں کہیں گے سن لو میری بات اگر دشمنی ہوتی ہائے اور جیلم کے گردوں نواح کے رہنے والوں اور جہلم کے باسی تمہیں ثابت اس کی قسم ہے اور جو میرے سیا دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ قدم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں یہ حوالہ اپنے باتروں سے ضرور پوچھے اگر شرین ہو غور سے اگر غلط ہو مجھ کو عدالت کے سٹارے میں پھینکے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 اس میں نو کتابیں علی شیخ رفیق کی اعلام المرا قرسی کی الفصول المحیم ابن باغ کی فیصب الغمان بلی کی جلال باقر مجلسی کی الم الزا نظام باس کی مقابل الگی رسانی کی تاریخ لاکھوں کی اور دفلہ حوالہ من سے تو بہت مرزام مسودی کی بستی بستی کتابیں اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام ہو جو نہ ہو جہاں جرمانہ کہے دینے کے لیے تیار ہوں مجھے بتلا کہ دیشوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں تو دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں کے نام کیوں رکھے اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتہ چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے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 جن کا راجستان یہ ہے کہ انہوں نے علی یہ کو دباو رسول ہیوں نے بنایا جا اٹھا اپنی کتاب ملا کر چہرہ شو کی کہ رشتہ فاطمہ میں کس نے لے کے دیا رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا فاروق نے لے کے دیا علی کے پاس ہر کے سامان کے لیے پیسے لگے عثمان نے اپنی جیر سے پیسے دیے اور جن کے احسانات ان پر اس لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کہ ان کے احسانات ہیں تو ان کو جاری دیتا ہے سوچ کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے سلمان کی مخالفت کرتا ہے بلکہ تو اہل بیس کا بھی مخالف ہے علی ان کا احسان من ہے